پھر تم پر غم کے بعد چہ کی نید اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنجان کی پڑی تھی اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے جاہلیت کے سے گمان کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے تم فرمادوں کے اختیار تو سارا اللہ کا ہے اپنی دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر ناؤ کرتے کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپن قتل گاہوں تک نکل آتے اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سنوہے کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں نونغونہ میں ہے اسے کھول دے اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے